شہید اسلام ڈاٹ کام ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ دوسری نا شکری امت اجابت کی دوسری ناشکری امت اجابت کی دوسری شکری یہ کتنی واقعات آ گئے تھی پانچواں واقع آ, کے آ گیا تھا نا چٹا بھی آ رہا ہے آگے امت اجابت کی دوسری ناشکری وہ یہی ہے کہ موس علیہ السلام جب گئے نا کوہ تور کے اوپر تو کتنے دن رہے تعلیم دن اب سامری کو موقع مل گیا پہلے سپارے میں پڑھا تھا نا سامری ایک منافق قسم آدمی تھا نام اس کا بھی موسا تھا اس کو موقع مل گیا اس نے زیورات سے کیا تیار کیا بچھڑا پھر وہ بچھڑے کے اندر کیا ڈالی وہ مٹی لی تھی آگے آئے گی تشریح جبریل علیہ السلام کی گھوڑی سے اور ڈالی آسار حیات پیدا ہو گئے کچھ نہ کچھ وہ آواز کرتا تھا لیکن پورا یہ نہیں کہ بولے جواب دے تو اس نے کہا یہ تمہارا معبود ہے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ آج کل کے جدت پسند لوگ کہتے ہیں کہ آواز وہ نہیں کرتا تھا اس کے اندر آسارے حیات نہیں تھے بلکہ ایسے تھا جیسے پلاسٹک کی چڑیا بناتے ہیں شہر کے اندر لوگ زور لیتے ہیں کیا کرتی ہیں کیوں چون, چون کرتی ہیں اس قسم کا تھا حالانکہ یہ غلط ہے دیکھو اور بنا لیا قوم منہ نے بعد جانے علیہ السلام کے کوہ تو کتاب من ہولی یہ ہم ان کے مقبوضہ زیورات سے زیورات ان کے ذاتی تھے یا مقبوضہ تھے کیونکہ اصل زیورات کے ان کے تھے قوم تراؤن کے تھے آریہ تھے ان نے لے لیے بنا لیا قوم موسا نے بعد موسا علیہ السلام کے اپنے مقبوضہ زیورات سے کیا بنا لیا اجلا نے جا جاسادن اس کی حقیقت یہ بدل بناو مقبل سے بدل ہے وہ ایک جسم تھا اس کے لیے آواز تھا جیسے بچھڑے بات کرتے ہیں علام ضراؤ ادخال الہی اللہ نے اپنی طرف سے فرمایا کہ کتنے بے وقوف ہیں ان کی حماقت کو بیان کیا کیا نہیں دیکھتے کہ بے وہ نہ تو باتیں کرتا ان کے ساتھ اور نہ ان کی رہنمائی کرتا ہے کسی راہ کی اتخذو ہو الہن اتخذو کے بعد الہن مقدر ہے بنا لیا انہوں نے اس کو معبود اور تھے وہ ظالم کیونکہ ان شیر کلا ظلم عظیم ظلم کیا سمجھے بل سو کے دا فی اے دیم سو کے فی اے دم کا مانا لکھو نادم یہ ایک محاورہ ہے اس کا لازمی معنی کیا جاتا ہے جبکہ نادم ہوئے بھائی جو آدمی نادم ہوتا ہے اپنے ہاتھوں کو ایسے گراتا نہیں کہتا ہے میرا کیا بنا ایسے یہ ساکٹ کرتا ہے ہاتھوں کو اور جب کہ نادم ہوئے اور دیکھا انہوں نے کہ تاکہ وہ گمراہ ہو چکے ہیں تو کیا کہنے لگے البتہ کر نہ رحم کرتا ہم کو ہمارا رب اور نہ بخشتا تو ہو جاتے کیسے خاص ترین میں سے میرے عزیز یہ الفاظ جو انہوں نے کہے تھے نا کال العلم یا رحمنہ موس علیہ السلام کے آنے کے بعد کہے یا پہلے کہے بعد نا حالانکہ ادھر کیا ہے وہ لما راجا موس علاقوں میں ہی مو صلام واپس آئے تو وہ کے نیچے لکھو کہ وا مترک جمعہ کے لیے ہے یہ واؤ ترتیب کے لیے نہیں ہے یہ واؤ ترتیب کے لیے ہوتی نا تو پھر یوں ہوتا کہ یہ الفاظ انہوں نے پہلے کہے اور موسا علیہ السلام بعد میں لوٹے ہم وا کو مطلق جمع کے لیے بنا رہے ہیں یہ ترتیب نہیں ہے یہ الفاظ بعض میں کہے انہوں نے ولمبا راجا موسا یہ چھٹا کی سائز واقعہ واقعہ نمبر 6 تم بھی اور جب کے لوٹے موسا علیہ السلام طلب قوم اپنی کے غزبان آصفا غضب ناک اور غم ناک ہو کے غضب ناک اور غم ناک اس لیے ہو کے آئے کہ اللہ نے ان کو پہلے فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ فرما دیا تھا کہ یار موسا تیری قوم کیا ہو گئی ہے تو کیا ہو گئی گمراہ ہو گئی ہے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی جب لوٹے موسا علیہ السلام اپنی قوم کی طرف غزب ناک غم ناک کہنے لگے بے سما بری نیابت کی تم نے میری بعد میرے آج تم امرا رب کیا جلدی کی تم نے اپنے رب کے حکم کی کم از کم میری انتظار کرتے میں اللہ کا حکم لے کے آ رہا تھا کیا جلدی کی تم نے اپنے رب کے حکم کی میری انتظار کرتے والو حضرت منہ سچوں کے غصے کے اندر تھے اس لیے کتاب طورات کے جو تختیں تھیں نا ان کو جلدی رکھا کیا جلدی رکھنے کو تعبیر کیا گیا کیسے سے کو جیسے آدمی کو پھینک دیتا نا ایسے جلدی رکھ دیا اور ڈال دیا الواح کو کہ روح المانی والا لکھتا ہے واضح بجلا اجلا کے ساتھ رکھا الواح کو اور پہلا پہلا غصہ کس پہ نکالا بھائی کو مقرر کر گئے تھے نا بھائی کو اس انتظام پہ مقرر کر گئے تھے اس لیے بھائی کے سر کے بالوں سے پکڑا ڈالی سے پکڑا. ہاں? بطا, میں جو مقرر کر گیا تھا تو انہیں کیا انتظام کیا کہ شر کرتے رہے تو ہے چپ بیٹھا رہا اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ منساس علیہ و سرام چون بھائی کی توہین کر رہے ہیں بڑا بھائی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ بابا یہ موس علیہ السلام غیرات دینی کے اندر اتنی بڑے اتنا جوش آیا کہ ہوش ختم ہو گیا غیرات دینی کے اندر ان کو اتنا جوش آیا کہ ہوش نہ رہا جب آدمی میں ہوش نہ رہے ایسے مغلوب الحال ہو جائے تو ایسا کام ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا یقیناً ہو جاتا ہے یہ دیکھو جی اور پکڑ لیا اپنے بھائی کے سر کو کھینچتا تھا اس کو طرف اپنے <laughs> جی جی. کہا ہارون نے اے میرے ماں جائے مفسرین پہ یہ دیکھتے ہیں کہ موسا علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی ماں ایک تھی باپ اور تھا اس لیے کہہ رہے تھے بنو لیکن غلط تھا یہ کیونکہ آدمی کسی کو شف دلاتا ہے تو کس کا نام لیتا ہے ماں کا معاملہ کیونکہ ماں میں خود محبت الفت ہوتی ہے کہنے لگا اے میری ماں کے بیٹے ہم کہتے ہیں اے میری ماں جائے بے شک قوم نے کمزور خیال کیا تھا مجھ کو اور قریب تھے کہ مجھے کیا کر دیں قدر کر دیں میں تو مجبور تھا بس نہ ہسا بج پر دشمن کو اور نہ کر تم مجھ کو برتاؤ سے ساتھ پاؤں غالمین برتاؤ میں جیسے ظالموں کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا ہے ان کو پکڑا جاتا ہے نا تو میرے ساتھ ایسا برتاؤ نہ کر جیسا ظالموں کے ساتھ کیا جاتا ہے ورنہ خود ظال امتحار ہوں ٹھیک ہے اور نہ کر تم اس کو برتاؤ میں ساتھ قوم ظالمین کے قال رب فرلی استغفار ہے اب جب موسا علیہ السلام کو ہوش آیا نا تو استغفار کیا ہوں استغفار نوسا کہنے لگے آئے میرے رب بخش بخش میرے میرے بھائی کو اور داخل کر ہم کا اپنی رحمت کے اندر اور تو ہے ان رحمین انتہ حوشالہ گو پرستی گوشالہ لے کرو یا اجل پرستی لے کرو ایک گوشالہ جو ہے یہ فارسی لفظ ہے بھائی ایجل کو تم بچھلا کہتے ہو نا انہوں نے بچھڑا کی جو پوجا کی اس کا انجام بیان ہو رہا ہے تو انجام اجل پرستی بھی لکھ سکتے ہو گوشالہ پرستی بھی بے شک جن لوگوں نے بنایا بچھڑے کو ان قریب پہنچے گا ان کو غضب ان کے رب کی طرف سے اور ذیل دنیاوی زندگی میں اور اسی طرح بدلہ دیتے ہیں ہم مفترین کو سزا دیتے ہیں افطراء کرنے والوں کو ولزین عامر السّیا بشارت برائے تائ کے لیے بشارت اور جن لوگوں نے عمل کیے برے پھر توبہ کی باد ان کے اور ایمان لائے بھائی میرے عزیز پہلے سپارے میں کیا پڑھا تھا کہ بنی اسرائیل جو انہوں نے توبہ کی ان کی توبہ کیا تھی قتل تھی نا فاک الکوم تو بہت سے آدمی قتل ہو گئے توبہ کے اندر تو جو توبہ کے اندر قتل ہو گئے ان کا گناہ معاف ہوا یا نہ وہ بھی بیشتی بن گئے اور جو قتل نہیں ہوئے موسا علیہ السلام نے دعا کی پھر بچ گئے وہ بھی کیا جنہوں نے عمل کیے برے پھر توبہ کی بعد اس اور ایمان الشک رب تیرا اس کے بعد پُر رحیم ہے جب تھم گیا موسا سے غصہ تھم گیا جان دو روک گیا ٹھہر گیا تو لے لیا کس کو الواح کو وفی نسخہ تہا اور ان الواح کے مضامین کے اندر یا نسخہ کا من کیا لکھنا ہے مضامین لکھ لو اور ان الواح کے مزامین میں تو راج یعنی ہدایت تھی اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے راب سے کرتے ہیں وق تارم سا اے ولمبا راجا مُلا قومی غذبان آصف تانا تم بھی ہے تھی اور چھٹا واقعہ تھا لکھا تو چھٹا واقعہ نہیں لکھا نہیں لکھا تو لکھ لو تم بھی تھی بلبا راجا اور واقعہ نمبر کچھ نہیں تھا چھے. اب یہ واقعہ نمبر سات ہے علیہ السلام بھوس تو الوا پڑھ کے قوم کو سنایا تو قوم تو جی قوم تھی قربان جائیے سمجھے انہوں نے جب تورات کے مشکل آ سنے تو کیا کہنے لگے کہ اے موسا تو چالیس دن وہاں رہا ہو سکتا ہے کہ تورات تو نے خود بنائی ہو اللہ نے نہ نازل کی ہو تو جب تک خدا ہمیں نہ کہے ہم عمل نہیں کریں <laughs> تو موسا علیہ السلام نے کہا کہ چلو میرے ساتھ آدمی بھیجو منتخب کرو تو کتنی آدمی آئے ستار وہاں گئے اللہ نے فرمایا کہ تورات میں نے نازل کی انہوں نے کہا کیا پتہ خدا بول رہا ہے یا کوئی اور بول رہا ہے ہم رب کا کیا کرتے ہیں دیدار کرتے ہیں تو ایک گستاخانہ مطالبہ تھا یا نہیں موس علیہ السلام نے جو مطالبہ کیا تھا نا وہ مطالبہ عاشقانہ تھا کیا اسے ان کو سمجھا یہ مطالبہ گستاخانہ تھا اس لیے اللہ نے ان کو صدا دی دیکھو جی وختار موسا اور چن لیے موسا علیہ السلام نے من قوم ہی قوم سے پہلے من مقدر ہے ستر مرگ ہمارے میکات کے لیے وہی وقت معین پر جب پکڑا ان کو کس نے یعنی نیچے سے زلزلہ اوپر سے کیا آواز آئی قال رب درخواست موسا مر گئے جی اب موسا علیہ السلام نے دیکھا مر گئے ہیں میں قوم کے پاس جاؤں گا قوم کیا کہے گی وہ دو ہمارے آدمی تو لے گیا تو مارا ہے تو ارد کیا ہے رم میرے اگر چہتا تو ہلاک تو کرتا ان کو پہلے سے اور خاص مجھ کو کہاں ہلا کرتا وہاں قوم کے اندر کہاں اب تو نے ہلاک کیا قوم تو مطالبہ کرے گی کیا ہلاک کرتا ہے تو ہم کو بس سبب اس کے کیا بے وقوف ہونے نے ہم میں سے میں مرتا ہوں اب تو نہیں یہ مگر امچان ہے تیرا گمراہ کرتا ہے تو اس کے سو جس کو چاہتا ہے جو موترز ہو جیسے یہ اعتراض کرنے والے تھے اور ہدایت دیتا ہے تو جس کو چاہتا ہے تو یہ ہمارا مالک ہے فق فرنا ورحملہ ون تخر اور لکھ واسطے ہمارے اس دنیا کے اندر نیکی اس دنیا کے اندر کیا نیکی کامل لکھ واسطے ہمارے اس دنیا کے اندر نیکی کامل اور آخرت کے اندر بھی انا خدنا بے شک ہم توبہ کرتے ہیں تیری طرف کالا ایجابت درخواست اللہ تعالیٰ نے درخواست قبول کی فرمایا موسا دے عذاب میرا پہنچاؤں گا میں وہ جس کو چاہوں گا میں بالک ہوں نا مالک اپنے مملوک میں تصرف کر سکتا ہے نہیں عذاب میرا پہنچاؤں گا وہ عذاب جس کو میں چاہوں گا میں ہوں اور رحمت میری آمہ اس رحمت کے نیچے گالی لکھو رحمت عام رحمت میری رحمت آمہ جو ہے فراخ ہے ہر چیز کو دنیا کے اندر ف دنیا رحمت میری آمہ فراخ ہے ہر چیز کو دنیا کے اندر فاصا اکت و بہا ادھر رحمت کاملہ مراد ہے نیت لکھو مستحقین رحمت کاملہ کے ڈبلو ڈاٹ مستحقین رحمت کاملہ کے اوث یہ ذرا مسئلہ مشکل آ رہا ہے عذاب میرا میں مالک ہوں جس کو پہنچاؤں اور میری رحمت جو ہے کیا ہر چیز کے اوپر کیا ہے فراخ ہے دنیا کے اندر بھئی دنیا کے اندر سارے لوگ رز کھا رہے یا نہیں کہ کھا رہے ہیں یہ بھی اللہ کی رحمت ہے لیکن فس وہا تو بہا کہ مستحقین رحمت کاملہ کے ان قریب لکھوں گا میں اس رحمت کاملہ کو واسطے ان لوگوں کے جو یتقون خوف خدا ان کے دل میں ہے تقوی اختیار کرتے ہیں اور دیتے ہیں زکوٰۃ کو اور وہ کہ ہماری سب ایتوں کے ساتھ ایمان لاتے ہیں آیات کے نیچے لکھو سب ایتو کے ساتھ اور جو ہماری سب ایتو کے ساتھ ایمان لاتے ہیں یہ رحمت کاملہ کے جو اوساف اللہ تعالی نے بیان کیے اس رحمت کاملہ کے مسداح کون ہے حضور کی امت کیا حضرت علیہ السلام رحمت کاملہ کن کے لیے مانگ رہے تھے اپنی امت کے لیے فرمایا رحمت کاملہ جو ہے نا ان لوگوں کو ملے گی جن کے اندر کیا ہے یہ اوصاف ہیں تیری امت کے اندر بھی یہی اوصاف پائے گئے تو ان کو رحمت کاملہ ملے گی ورنہ نہیں ملے گی اب موجودہ جو بنی اسرائیل ہے نا آگے ان کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی رحمت کاملہ کی اگر اس کے تم مستحق بننا چاہتے ہو تو کس پہ ایمان لاؤ حضور پہ ایمان لاؤ کیونکہ وہاں شرط کیا تھا کہ بےآیات نہ یوں ہماری تمام ایتوں کے ساتھ ایمان لائیں گے تو قرآن کے ساتھ ایمان لاؤ بھائی یہ بات ذہن میں بیٹھی ہے نا اب دیکھو اللہ زین بے اون یہ لکھ لو جملہ محترضہ موسیٰ علیہ السلام کی بات ختم ہو گئی آگے چلے گی لیکن اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے فرما رہے ہیں یہ جملہ کہہ جی وہ طرزہ ہے اور اس کے تین عنوان ہیں پہلا عنوان کیا ہے ترغیب اہل کتاب مضمون اول ترغیب اہل کتاب اہل کتاب, اہل کتاب کو ترغیب دی گئی کہ تم کس کے ساتھ ایمان لاؤ ٹھیک جی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ایمان لاؤ گے تو رحمت کاملہ کے مستحق ہوگے ورنہ نہیں ہوگے کون سی رحمت کاملہ جو موسیٰ علیہ السلام نے مانگی تھی تو جملہ موترزہ لکھا ہے اس کا مضمون اول کیا ہے تری اہل کتاب جو حضور کے زمانے میں موجود تھے اب مایا اللہ زین سے پہلے ہم مقدر ہے. رحمت کاملہ کے مستقب وہ ہیں جو اب اتباع کر رہے ہیں رسول کی جو نبی ہے امی ہے حضور بھائی امی کو ہے؟ یا تو اس لحاظ سے امی ہیں کہ آپ کسی مدرسے کے اندر پڑھے نہیں تھے سکون میں مدرسے میں آپ کے استاد کون اللہ تعالی یا امی اس لحاظ سے کہ آپ ام القرا میں رہتے تھے ام القرا کس کہتے ہیں بک رسول نبی امی وہ کہ پاتے ہیں اس کو لکھا ہوا نزدیک اپنے طورات اور انجیل کے اندر حکم کرتا ہے ان کو ساتھ نیکیوں کے روکتا ہے برائیوں سے بہ جو الحمن طیبات اور حلت بیان کرتا ہے ان کے لیے پاک کی یعنی پاک چیزیں تو پہلے سے حلال ہے نا لیکن حضور ان کی حلت بیان کرتے ہیں اور حرمت بیان کرتے ہیں ان کے اوپر خبیص چیزوں کی ہیں حرام پہلے سے آپ بتا دیتے ہیں کہ یہ حرام ہے اور دور کرتے ہیں ان سے بوجھ ان کے اور وہ توق جو تھے ان کے اوپر بھئی پہلی عمتوں کے اوپر احکام شاہ تھے ٹھیک جی او مشکل دشوار احکام تھے تو حضور کی شریعت میں تخلیف ہے یا نہیں تو وہی دور کرتے ہیں ان سے فلزین فرائض امت پر جو لوگ ایمان لائے ساتھ حضور کے آپ کی تائید کی آپ کی مدد کی اور تابے ہوئے اس نور کے جو اتارا گیا ساتھ اس کے وہ کون سا نور ہے یہی لوگ ہیں کامیاب والے تو جملہ موترزہ آگے چلا جا رہا ہے اس کا پہلا مضمون کیا ہے ترغیب اہل کتاب جو حضور کے زمانے میں موجود تھے تو خلاص اس کا کیا ہے کہ اے اہل کتاب بھوسا علیہ السلام نے جس رحمت کاملہ کی دعا مانگی تھی اگر اس کے مستحق بننا چاہتے ہو تو کس پہ ایمان لاؤ حضور پہ حضور کے ساتھ رہنے والے ان میں یہ ہی وصاف ہیں یا مضمون ثانی لکھو جی مضمون ثانی برائے عام مقلفین مضمون ثانی برائے عام مقلفین پہلا مضمون کس کے لیے تھا اہل کتاب عام مکلفین کے لیے کہ حضور جو ہیں آپ کی نبوت عام ہے یا خاص ہے سب لوگوں کو حکم ہے کہ حضور پر ایمان لاؤ آپ فرما دیجئے اے لوگو بے شک میں رسول ہوں اللہ کا تب تم سب کے وہ ذات کو اس کے لیے سرطنعتِ آسمان و زمینوں کی لا الہ اللہ وہی زندہ کرتا ہے مارتا ہے پس ایمان لے او ساتھ اللہ کے اصول کامیابی اور اس کا رسول جو نبی امی ہے جو کہ ایمان لاتا ہے خود بھی وہ اللہ کے ساتھ اور اس کے حکام کے ساتھ اتباع کرو اس کی تا تم راہ پاؤ یہ مضمون ثانی آ اب مضمون ثالث جملہ مو میں یہ تین مضمون ہیں مضمون سالص مد مومنین اہل کتاب پہلے اہل کتاب کو ترغیب تھی ایمان کی اب جو ایمان لائے ہیں ان کی کیا ہے تعریف ہے اہل کتاب میں سے جو مومن بن گئے ان کی تعریف ہے مضمون سالص مد مومنین اہل کتاب ان کی تعریف ہے فرمایا قوم موسہ میں سے ایک امت ہے یہدون بالحق اور رہنمائی کرتے ہیں کس کی حق لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں حق کی اور ساتھ اس حق کے انصاف کرتے ہیں کوئی معاملہ آؤں نا آپس میں معاملہ دنیاوی تو حق کا انصاف کرتے ہیں تو میرے عزیز یہ جملہ کون سا ہے جی مت طرزہ تھا اس کے اندر کتنی مضمون تھے تین مضمون اب پہلے بنی اسرائیل کا واقعہ آ رہا تھا اب بھی بنی اسرائیل کا واقعہ ہے درمیان میں جملہ موتردا ہے <وَقَتَّنَاهُم> یہ کتنا واقع ہے جی واقعہ نمبر آٹھ لکھو واقعہ نمبر آٹھ تتیما ما سبق نی ام بنی اسرائیل یہ تتیما ماسب ہے اور اس میں کیا ہے جی نی آم بنی اسرائیل بنی اسرائیل کی نیمتوں کا ذکر ہے نیمتوں کا ذکر یہ ہے جی کہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو کہ بنی اسرائیل کے کتنی خاندان ہیں جی بارہ ان بارہ خاندان کو باقاعدہ جماعتیں بنا لو بارہ جماعتیں بارہ خاندان کی ایک جماعت نہ بناؤ کتنی بارہ جماعتیں بناؤ مستقل اور ہر ہر جماعت پہ ایک ایک امیر مقرر کرو چیار مائیں کو ان کا نظام سنبھالے تو یہ ٹھیک ہے یا نہیں وہ سارے خاندان کا ایک امیر ہوتا سنبھال سکتا تو بارہ خاندان کی مستقر بارہ جماعتیں ہوں ہر جماعت کا ایک, ایک امیر ہو تاکہ نظام تمہارا قائم ہو سکے یہ نعمت ہے یا غاب ہے نعمت ہے دیکھو جی تو یہ نیا میں بنی سرائی و کتانا ہوم اور تقسیم کر دیا ہم نے ان بنی اسرائیل کو بارہ خاندانوں میں اسباب کا من کہا لکھو خاندان اوم کا کامن لکھو جو کہ مستقل جماعتیں تھیں یوں مانا لکھو گے تقسیم کر دیا ان کو بارہ خاندانوں میں جو کہ مستقل جماعتیں تھیں اور وہی کہ ہم نے ترام صاحی علیہ السلام کے عز تسخا یا پانی مانگا اسے اس کی قوم نے یہ کہ مار دے تو آسا اپنا کس پہ پتھر پہ فم باجا ساتھ پس پھوٹ پڑے اسی پتھر سے وہ ضمیر کا مرجا کون ہے وہی وہی پتھر اس پتھر سے بارہ چشمے اور سر سید احمد کا کہتا ہے کہ اللہ نے کہا موسا آسا لے لے پہاڑ کے اوپر چڑھتا جا اوپر جب پہنچے گا تو ادھر بارہ چشمے نکلیں گے یہ ٹھیک ہے مانا ادھر کیا ہے وہ زمیر کا مرجی کون بن رہا ہے اسی پتھر سے بارہ چشمے کو ہر گروہ نے اپنے گھاٹ کو پینے کی جی گا اور سایہ کیا ہم نے ان پر بادلوں کا اور اتارے ہم نے ان پر من و سلوا پڑی چیز آئے کھاؤ پاک ان چیزوں سے کہ رسک دیا ہم نے تم کو اور نہ ظلم کیا تمہارے اپنی جانوں کے ظلم کر دے ایک تو ان چیزوں کا انہوں کیا بنایا ذخیرہ بنا دیا ہم روکا اور دوسرا ان کی بجائے کیا مطالبہ کیا کی <laughs> اچھا جی. کی حاضر کریا یہ آٹھویں واقعے میں پہلے کس کا بیان تھا جی میں بنی اسرائیل کا آپ میں بنی اسرائیل نیکم بن اذا نکم اور جب کہا گیا ان کو کہ بسو اس بستی کے اندر اس سے مراد ہے بیت المقدس مراد شہر ہے بسو اس شہر بیت المقدس میں کھاؤ اسے سے جہاں چاہو تم یہ کس کے دور میں تھا اگر یو شاہ بین نو اور کہو تم حتہ تون جب دروازے سے داخل ہو کیا کہو کہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دو مسالہ تو نہ ہتتا تون پہلے اس بارے میں پڑھا اور داخل و دروازے کے اندر جھکے کے کے بخش دیں گے تمہارے گناہوں کو اور زیادہ دیں گے نئے کاروں کو لیکن کیا ہوا فب الزینہ پس تبدیل کیا ظالموں نے ان میں سے بات کو سوائے اس کے کہ کہی گئی بات جو ان کو کہی گئی اس کو کیا کر دیا تبدیل کر دیا کتا تو ان کی وجہ ہنتا تو ان جیسے پہلے پڑھ چکے ہو اور جھکے کی وجہ اکڑ کے گئے بھیج ہم نے ان کے اوپر عذاب ہوں کا آسمان سے بس حب ابابے کے کہ کیا ظلم کرتے تھے وس سالہمن الکریا یہ تخویف دنیاوی ہے جی تخویف دنیاوی ہے اور میں پریشان ہو گیا تھا کہ وہ صحمن الکریا ہوم زمیر کا مرجع کون ہے جی وہ یہود مدینہ نہیں کون ہے پوچھ تو ان سے یہود مدینہ سے تو سوال یہود مدینہ سے کیا جا رہا ہے اور سورہ آرا کیا ہے وہ مکیا ہے مکے میں ناز یہ کیا میں پریشان ہو گیا تو مجھے پھر ملا روح المانی کے اندر کہ یہ سارا رکوع جو ہے نا یہ احت ساری مدنی ہے باقی سورہ تارہ مکیا یہ احتیاط کیا ہے مدنی ہاشا لکھو مکمل میں آیات مدنیہ ہیں یہ سوال یہود مدینہ سے آئے اشکال دور ہو گیا اچھا جی یہ بھی ہی ہیں جو مچھلی کا شکار کرتے تھے پڑا ہوا ہے نا تحویب دنیا بھی سوال کر ان سے اس بستی کے متعلق بستی کے نہیں دیکھو اے ایلہ اس کا نام ایلہ تھا بستی والوں کے متعلق وہ کہ تھی حاضرت الباہر باہر کلزم کے کنارے پر جب وہ زیادتی کرتے تھے ہفتے کے دن کے اندر یہی سنی چار جب کے آتی تھیں ان کے پاس مچھلی ان کی دین ہفتے کے ظاہر ظہور شران منا بھئی پہلے سپاہے میں پڑی ہے نا تاکہ اور جس دن کہ نہ ہفتہ ہوتا تھا نہ آتی تھیں ان کے پاس غیر اسی طرح آزماتے تھے ہم ان کو بس اس کے فس کرتے تھے پہلے سے آپ سکون کے نیچے کا لکھو پہلے سے وہ فاسک تھے تو ہم نے یہ آزمائش ڈالی تاکہ عذاب دیں ان کو میرے محترام وہ کتنی قسم بن گئے کتنی قسم بنی گئے ایک مچھلیوں کا شکار کرتے تھے دوسرے ان کو روکتے تھے تیسرے وہ ہوئے کہ چند دن رو کے کیا ہو گئے خاموش ہو گئے دیکھو جی جب کہا ایک جماعت نے ان میں سے کیوں نصیحت کرتے ہو اس قوم کو کہ اللہ ہلاک کرنے والا ہے ان کو یا عذاب دینے والا ہے ان کو عذاب ساخت یہ کس نے کہا تھا از کار تم جو نصیحت کر کے تھک گئے خاموش ہو گئے دوسروں قال انہوں نے کہا جو نصیحت کرتے تھے معذرت نلا رب بھئی ہم اس لیے نصیحت کرتے ہیں تاکہ اللہ کے سامنے کیا معذرت کر سکیں کہ اے اللہ ہم نے تو ان کو سمجھایا بہ بو نہ مانے کہنے لگے واض ن ہوں معذرتن واض کا یہ مفول لہو مقدر ہے واضح ہوں فعل مقدر ہے یہ مفول لہو ہے کہ وعض کیا ہم نے ان کو باجہ معذرت کے طرف رب اپنے کے اور تا کہ تو بچ جائیں اگر کچھ حیا ہے تو بے فرمانی سے پت کے بھلا دیا انہوں نے اس چیز کو کہ نصیحت کے, کے ساتھ اس کے نجات دی ہم نے ان لوگوں کو جو روکتے تھے کیسے برائی سے اور گرفت کیا ہم نے ان لوگوں کو جو ظالم تھے سات عذاب سخت کے بس بابا اس کے جو فص کرتے تھے اب پہلے میں نے عرض کیا تھا نا کہ بعض لوگ کہتے ہیں اخذن اللہ ظالم میں وہ بھی آ جو چپ رہے کیا ان پہ بھی عذاب آیا صرف وہی بچ گئے جو آخر تک نصیحت کرتے رہے لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے دوسرے بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف ان پہ عذاب آیا جنہوں نے نشری کا چکار کیا اب باقی دو کیا بچ گئے خاموش رہنے والے بھی اور والے لیکن میری کیا تحقیق ہے کہ قرآن اس بارے میں کیا ہے وہ خود بھی چپ تھے قرآن بھی چپ ہم بھی چپ ہم بھی تو ہماری تحقیق یہی ہے کہ جو روکنے والے تھے وہ بچ گئے ظالم تھے وہ گرفتار ہوئے جو چپ تھے ہم اس کے بارے میں تب کو کہتے ہیں فلم متا تفصیل ماسبت باب کہ سرکشی انہوں نے کی اس چیز سے کہ روکے گئے کہا ہم نے ان کو کہ کونو کے, کے رضتاً خاصی اب دیکھو ادھر ہے نا سرکشی کی اس چیز سے جو روکے گئے تو معلوم ہوتا ہے عذاب صرف کس کو ہوا وہ ان کو جن کو روکا کہتا تو بندر بند کے ذریعے واحستاذ رب کا تخریف دنیاوی بھی آئے اور حالات سلف ہیں آلات سلف آلات سلف سے مراج کیا ہے یہود کے جو پہلے بزرگ تھے نا بڑے بڑے ان کے حالات تخریف دنیاوی اور حالات سالف بڑے میاں بڑے میاں چھوٹے میاں سہان اللہ اور جب اعلان کیا تھا رب تیرے نے اے ان کے وڈیروں کے مطالب البت ضرور مسلط کرے گا اللہ ان کے اوپر قیامت تک ان کو جو چکھاتے رہیں گے ان کو کیا برا عذاب بے شک رب تیرا جلدی عذاب دینے والا رفور ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں جی اب اسرائیل کی حکومت قائم ہو گئی ہے حکومت کیا ہے یہ روس امریکہ برطانیہ ان کی ایک چھونی ہے یا بدماشی کا انہوں نے کیا بنا لیا ہے اڈا بنا لیا تو مستقل حکومت نہیں ہے آج وہ اپنا ہاتھ اٹھا دے دیکھو ان کی ضلع و قاری یعنی اب بھی غلامی کے اندر ہیں ان کی غلامی میں سمجھی بات چلی وہ کتانا فی الحال جو اما یہ عذاب ہیں سارے ان کے میرے محترم پہلے بھی کپتان تھا لیکن وہ نعمت تھی کیا تھی پہلے تھا نا کہ بنی شریر کو تقسیم کیا ہم نے کتنی خاندانوں نے آ وہ باقاعدہ مستقل امیر تھا باقاعدہ جماعتیں بنے گی نظام قائم کیا ہے۔ لیکن اب جو ٹکڑے ٹکڑے کیا عذاب دینے کے لیے کس کے لیے جیسے ہمارے ٹکڑے ہیں پاکستان میں یہ کیا ہے یہ عذاب ہے یا نظام ہے نظام کر رہا ہے ٹکڑے ٹکڑے کیا ہم نے ان کو زمین کے اندر مختلف گروہ بنا کے من ہم صاحل ہوں یہ عذاب ہے ان کا سمجھے بعض ان میں نیک ہیں اور بعض ان میں سوائے اس کے نیک نہیں وہ اور آزمایا ہم نے ان کو خوشحالیوں سے کبھی خوشحالی دے دی اور بدحالیوں سے کبھی ذلت دے دی خوشحالی ظاہر طور پہ پیسے آ گئے تاکہ وہ لوٹ ہیں بے فرمانی سے کچھ تو سمجھے نا لیکن سمجھے نہیں وہ یہ حالات کس کے تھے جی اب حالات خلف من خلف بادم خلفُن حالات خلف ان کے بعد آئے گی وہ مولوں کے بیٹے تھے پیروں کے بیٹے تھے نبیوں کے بیٹے تھے لیکن اچھے جانشین تھے یا برے برے پاس بیٹھے ان کے بعد برے جانشین خلف خلف سکون لام کے ساتھ پڑھو تو کیا منع ہوگا اور اگر خلف پڑھو تو اچھا جانشین یہ ہندی زبان کے اندر ہے یہ اچھا جانشین ہو تو ہندی زبان میں اس کا کہتے ہیں سپوت کیا کہتے ہیں آ فلاں کا سپوت ہے برا ہو تو اس کو کہتے ہیں کپوت کیا یہ ہندی زبان ہو اور عام بیٹے کو کہتے ہیں پوت یہ محاورے ہیں پوت سپوت کپوت تو یہ کیا تھے دی وہ خلف کیا تھے کپوت بیٹھے ان کے بعد کپوت وارث تو ہوئے کتاب کے کیونکہ مولوں کے بیٹھے تھے پیروں کے لیکن حال یہ ہے وہ کتاب کے مضامین کو بیچتے ہیں اور کیا کھاتے ہیں اور رشوت کھاتے ہیں کیا کیا لے لیتے ہیں اسباب اسی گھٹیا چیز کا ادن کما نکالف نہ ہے گھٹیا چیز دنیا اور جب ان کو کہا جاتا ہے خدا کا خوف کرو تو کیا کہتے ہیں توبہ کر لیں گے کیا توبہ کر لیں گے معاف کیا جائے گا تو ایک دفعہ توبہ کی ड़्यू, ड़्यू, پھر ड़्यू, مال آیا دوسری دفعہ تو میاں نے توبہ کی تھی پھر بھی مال لے لیتے ہیں بچتے نہیں اور کہتے ہیں ان قریب معافی کی جائے گی واسطے ہمارے وہیں آتے ہیں اور اگر آج جائے دوبارہ اسبا مصر اس کو تو لے لیتے ہیں ان سے علم یو خاص اللہ میسا قلف ان کے مقولے کی تردید ہے بجوح اربا چار وجہوں سے یہ جو برے جانشین ہیں نا برے جانشین گدی نشین ان کے مقولے کی تردید کی جا رہی ہے کتنے طریقے پہ چار ان کے بکولے کی تردید چار طریقے و جاول کا نہ لیا گیا تھا ان کے اوپر پختہ وادہ کتاب تو اندر یہ کہ نہ کہیں گے اوپر اللہ کے مگر کیا اخبار اور پڑھ لیا تھا انہوں نے وہ مضمون جو کتاب میں تھا اور دار آخر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے ڈرتے ہیں اللہ سے آخرت کو دیکھے یہ دنیا کے اسباب پہ مر رہے ہیں کیا نہیں سمجھتے تم واللہ اللہ دین جو یہ بشارت ہے جی یہ بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو میساک پہ قائم رہے اور جو لوگ مضبوط پکڑتے ہیں کتاب کو اور قائم کرتے ہیں نماز کو تورات کو مضبوط پکڑا قرآن کو بھی بے شک ہم نہیں ضائع کرتے اجر مسلمین کا وائز نتا کن جابالا بالا ان کے مقولے کی ترجیح کتنے وجوہ سے ہو رہی تھی پہلی وجہ آ گئی اب دوسری دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا بنی اسرائیل ڈنڈے سے مانتے ہیں کیا جیسا کہ پہاڑ ان کے سروں پہ کھڑا کیا گیا تب مانا اب بھی ڈنڈا ہو تو مانے گئے اور جب اکھڑا ہم نے پہاڑ کو, نتک کیا ہے کلا اکھڑا بہدونی صاحب کیا لکھتے ہیں پہاڑ کا ٹکڑا اکھیڑا نہیں گیا تھا کیا بلکہ پہاڑ کے دامن میں رہتے تھے اور ایسی کیفیت ان کو محسوس ہو گئی تھی کہ گویا کے پہاڑ ہمارے اوپر گر رہا ہے حالانکہ نہ گراتا نہ چکڑا ہے نہ ٹکڑا ہو غلط کہتے ہیں اور جب اکھھیڑا ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر گویا کہ وہ زلّا ہے تو زللہ کے صورت میں ہوتا ہے وہ سر کے اوپر آ جائے صاحب کی طرح تو اکھڑا اور ان نے یقین کیا تھا کہ وہ گرنے والا ساتھ ان کے خزومات ہے ناکم یہاں کل نہ مقدر آئے ہم نے کہا لے لو جو کچھ دیا ہم نے تم کو ساتھ طاقت کے اور یاد کرو ان مضامین کو جو اس کتاب کے اندر تاکہ تم بچ جاؤ تو یہ کتنی آ گی دو طریقے پہ ترجیح ہو گئی اور انشاء اللہ آگے بھی آئے گی الحمد للہ اللہ یا